دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے یہ آیت القرسی جو ہے ہاں جی یہ سرہ توحید سورہ اخلاص کی اشارہ سمجھو ہاں جی اس میں اللہ کی توحید کو اختصاراً بیان کیا ہے اس میں اللہ کی توحید کے ساتھ اس میں ذات کا ذکر ہے اللہ کی صفات دونوں کا ذکر ہے تو اس میں اللہ لا الہ الا اللّہ اللہ الہََََََََََََََََََََلاقیم اس کے توضیع جی کے رہوں سے پہلے اللّہ اللّہ کی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 میں نے یہاں ترباً دو مشہور قول لکھا ہے تو ایک کالے حاصل میں ال الہن تھا ہمزۂ اللہ شروع سے تحقیق حضب کر دیا تو اللہ ہوا تو اللہ کے مشتمن ہو کے بارے میں دو ہیں اس لفظ کے لحاظ سے اللہ تھا پھر کے حمزۂ کو ہٹا اللہ ہو گئے اور اللہ کی کے مشتعہ کس لفظ سے بنا اس میں دو ہیں مشہور دو کالے میں نے دیکھا اور بھی بہت سے قول ہے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 واحد بھی استعمال ہو اس میں واؤ استعمال ہے لیکن آہاد میں واو کو عالف میں بدل کے استعمال کیا احاط ون معذروں کو ایک ہے تو اسی طرح یہاں پر جو ہے علیہ اصن میں جو ہے وہ یا اللہ ولہ ہنس واو حمزہ میں بدل کر علیہ یا اللہ واہ ہو اور پھر بے معنی ہو یعنی اللہ کی ذات طاہیر ہو تو کیا اللہ کی ذات ایسے عظیم ذات ہے